کلو ثُمَّ و از ود موس مت مجل ستمجل بادم ولیم صورت البقرہ آیت نمبر 51 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور جب ہم نے موسا سے چالیس راتوں کی میعاد مقرر کی پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظالم تھے فرعون سے نجات پانے کے بعد جب جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو وہاں اللہ رب العالمین نے موسا علیہ السلام کو تورات کتاب جو اللہ نے نازل کی تھی دینے کے لیے چالیس راتوں کے لیے کوہتور پر بلایا اور ارشاد فرمایا موسا سلا سینا لئی لمنا شرممناشری فتم امی قوت ربی اور بینا اور ہم نے موسا سے تیس راتوں کی میاد مقرر کی اور اسے دس راتوں کے ساتھ پورا کر دیا سو اس کے رب کی مقرر مقررہ مدت چالیس راتیں پوری ہو گئی اور فرمایا سور آراف ہی میں وَلَمَّا جَاء موسیٰ وَكَلَّمَهُ رَبُّ اور جب موسا علیہ السلام ہمارے پاس مقرر وقت پر آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اللہ رب العالمین نے سیدنا موسا علیہ صلاحۃ کو کو طور پر بلایا کہ اللہ انہیں کتاب عنایت کرے گا اور یہ تورات اللہ رب العالمین نے لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں نازل کی تھی جبکہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی وسلم اللہ پر نازل فرمایا اس کے بعد موسا علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اسی بنا پر یہاں ان کو ظالم قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ سریح طور پر شرک کے مورت کے بھوئے تھے سو شرک سے برکڑ اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے اور اللہ رب العالمین نے سورہ آراف میں ارشاد فرمایا و تب قموس جسد اللہ خوار ألم يروا أنه لا ولا سبيلا اور موسا کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے جیسی آواز تھی کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے نہ اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے انہوں نے اسے پکڑا اور وہ ظالم تھے یعنی انہوں نے یہ بچڑا بنایا پھر شیطان کیونکہ اپنی پوری سازشوں کے ساتھ اس کے اندر موجود تھا اور بعض دفعہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ یہاں جو شعبد آباد بعض قسم کے لوگ ہیں جو عاملین ہیں جو پیر بنے بیٹھے ہیں یہ مختلف چیزوں کے اندر سے آوازیں نکالنا ہاتھ کی صفائی کے ساتھ گلاس کو کھڑا کر دینا کسی چیز کے اندر سے مختلف آوازیں یہ عام طور پر یہاں پر مروج ہے اور لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے کام کرتے رہتے ہیں اسی طرح شیطان نے بھی اس کے اندر سے کچھ آوازیں لیں جس سے انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ شاید ہمارا معبود ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ تو ان سے بات کرتا ہے نہ کوئی راستہ بتاتا ہے کوئی جو ہے سوال کا جواب تو دے نہیں سکتا اور یہ اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر باون میں سورہ بخارہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا عَنكُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُم <تَشْكُرُون> پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو اور سورہ نساء آیت نمبر 153 میں اللہ نے فرمایا ثم العجل من بعد ما عن ذلك پھر انہوں نے بچڑے کو پکڑ لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھیں تو ہم نے ان سے در گزر کیا پھر اللہ رب العالمین نے ان کو معاف بھی کر دیا یعنی اتنی بڑی غلطیاں اتنا بڑا شرک کرنے کے باوجود جب انہوں نے معافی مانگی اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کیا اللہ تعالیٰ ان پر اپنے احسانات گنوا رہا ہے لیکن وہ کتنے بدبخت تھے کہ اتنے احسانوں کے باوجود جبکہ انہوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی پھر بھی اللہ رب العالمین انہیں معاف کرتا چلا گیا اگلی آیات میں اس کی مزید تفصیل آئے گی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق دے وہ خیرودانہ ان الحمد رب العالمین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ